تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یک رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کے دوستی کریں ان سے جن ہے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ آ بیٹے آ بھائی یا کمبی والے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے آمان نقش فرما دیا اور اپن طرف کی روسے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے انچی نہر بہیں ان میں ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جماعت ہے سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے